السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ دارالسلام اسٹوڈیو کی ایک نئی پیشکش خلیفۂ راشدین کا تیسرا حصہ خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیش خدمت ہے جی ہاں اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی کا دل آویز تذکرہ کہ جن کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوا جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ کو ان کے نکاح میں دیا بدر کے روز وہ فوت ہو گئی تو اپنی وہلسوم کو ان کے نکاح میں دے دیا آپ پہلے پہل ایمان لانے والوں یعنی الاولون میں شامل ہیں اشرا مبشرہ میں سے ہیں. ان کی مظلومانہ شہادت تاریخ اسلام کی پیشانی پر ایک داغ ہے جسے جس قیامت تک مٹایا نہ جا سکے گا آج ہم آپ کو ان کی زندگی کی حیرت انگیز کہانی سنا رہے ہیں تو آئیے سنتے ہیں تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر پیشکش محمد طارق شاہد اللہ تعالی کا ارشاد ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں یہی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لیے اجر اور نور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہی میں اسمان سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا عثمان کو آج کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں دے گا جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے یہی مثال صاحب کرام رضی اللہ عنہم کی ہے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 مسلمان اسلام کے لیے قربانیاں دیتے آئے ہیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے صحابہ شہادت سے سرفراز ہوئے آج واقعہ کربلا کو شہادت کا سب سے بڑا واقعہ خیال کیا جاتا ہے ایسا خیال کرنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کو نظر انداز کر دیتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت حد درجے مظلومانہ شہادت ہے چالیس دن تک فسادیوں نے ان کے گھر کو گھیرے رکھا یہ سانحہ اس شخص کے ساتھ پیش آیا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت سے نوازا ی بعد دیگرے اپنی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں اس کے علاوہ بھی جن کے فضائل بے شمار ہیں وہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد تھے اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کی ایک طویل فہرست ہے لیکن افسوس جب ہم تاریخ کے عوراق الٹتے ہیں تو ان کے صفحات پر اس جیسی ہستی کا بھی خون پھیلا نظر آتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے سنتالیس سال پہلے پانسو چھہتر عیسوی میں شہر مکہ میں پیدا ہوئے ان کی پیدائش سے 6 سال پہلے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے تھے ماں باپ نے نام عثمان رکھا اسی نام سے مشہور ہوئے ابو عبداللہ اور ابو عمر کنیتیں تھی لیکن کنیتیں مشہور نہیں ہوئیں مشہور لقب زن نورین ہے اس کا مطلب ہے دو نوروں والا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیوں سے آپ کی شادی ہوئی لہٰذا آپ کو یہ لقب ملا دوسرا لقب غنی ہے بہت مالدار تھے لیکن اپنا مال دین کی خدمت اور نیکی کے کاموں میں بے تحاشا خرچ کرتے رہتے تھے اسی لیے غنی مشہور ہوئے. پشت میں ان کا سلسلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. آپ کا تعلق قریش سے تھا اور قریش کے قبائل میں آپ بنو امیہ سے تھے آپ کے پردادا کا نام امیہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم تھا ہاشم کے, کے رئیش کا قومی جھنڈا بنو امیہ کے پاس تھا اسی طرح بنو ہاشم کے ذمہ کعبے کی نگرانی کا کام تھا گویا دونوں خاندان مرتبے والے تھے عثمان غنی کے والد عفان نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے میں نبوت کا اعلان فرمایا افان اس سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے والدہ کا نام اروا تھا بی بی کی والدہ کا نام حکیم بیعظا تھا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی یعنی آپ کے والد جناب عبداللہ کی سگی بہن تھی اس طرح بی بی اروا آپ کی پھوپی ذات بہن تھی اور عثمان آپ کے بھانجے تھے آپ کے بچپن کے حالات تاریخ کی کتب میں بہت کم ملتے ہیں اتنا ذکر ضرور ملتا ہے کہ گھر والوں نے عثمان رضی اللہ انہوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا اچھے آدمیوں کی طرح رہنے کی تربیت دی بڑے ہوئے تو غلے کی تجارت شروع کر دی بہت ایماندار تاجر تھے کاروبار خوب چمکا بہت دولت مند ہو گئے لیکن انہوں نے اپنی دولت کو فضول کاموں میں خرچ نہ کیا نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے لگے اس زمانے میں شراب پینے کا رواج تھا بہت کم لوگ اس بری عادت سے بچے ہوئے تھے لیکن اسمان نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہ لگایا یہی وجہ تھی کہ قریش کے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے اسمان غنی رضی اللہ عنہ 34 سال کے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے بھی اسلام کی خوبیاں بیان کی اور ان کے درمیان دوستی بھی تھی چنانچے اسلام کی خوبیاں سن کر ان پر فوری اثر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے آئے اور آتے ہی فرمایا اے عثمان اللہ کی جنت قبول کر مجھے اللہ نے تیری اور تمام خلقت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے یہ سنتے ہی سیدنا عثمان غنی نے فوراً کلمہ پہ لیا اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا چند نیک لوگوں ہی نے اسلام قبول کیا تھا. ان نیک لوگوں میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خالہ سودا رضی اللہ انہا بھی تھی عثمان اسلام لانے سے پہلے ایک دن ان کے ہاں گئے تو انہوں نے کہا بھانجے بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں ان پر قرآن نازل ہوا ہے اور وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں ان کا دین قبول کرنے میں ہی بہتری ہے خالہ کی باتوں کا بھی عثمان پر بہت اثر ہوا اس کے بعد ابو بکر سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے خالہ کی باتوں کا ذکر کیا اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فورن فرمایا اللہ کی قسم جو کچھ تمہاری خالہ نے کہا ہے وہ بالکل سچ ہے پھر انہوں نے خود بھی اسلام کی خوبیوں کا ذکر کیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دل بالکل موم ہو گیا پھر جونہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا جناب زمنورین میں اس قدر خوبیاں تھیں کہ ان کے اسلام قبول کرنے کے کچھ ہی عرصے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منجلی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کی شادی ان سے کر دی اس طرح عثمان رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے نبوت کے اعلان کو جب چار سال گزر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اعلانیہ اسلام کی طرف بلانا شروع کیا اس پر مکے کے مشرق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمانوں کے دشمن ہو گئے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے لگے عثمان غنی کے کافر چچا حکم بن کو ان کے اسلام لانے کے بارے میں معلوم ہوا تو آگ بگولا ہو گیا عثمانِ غنی کو رسیوں سے جکڑ کر مارنے پیٹنے لگا اور ان سے کہتا کہ یہ نیا مذہب چھوڑ دو سیدنا دنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ مار پیٹ سبر اور حوصلے سے برداشت کرتے رہے جواب میں یہی فرماتے جو چاہو کر لو اسلام کو تو اب نہیں چھوڑوں گا دوسرے کافر بھی آپ کو ستاتے رہے جب کافروں کا ظلم حد سے بڑھا تو نبوت کے پانچویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا تم لوگ یہاں سے نکل کر حبشہ چلے جاؤ وہاں کا بادشاہ اچھا آدمی ہے کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری اس مصیبت کو دور نہیں کر دیتا اس وقت تک تم لوگ وہیں ٹھہرو چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی اس گروہ میں بارہ مرد اور چار عورتیں تھیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ ان کی زوجہ محترمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب مغرب کی طرف سمندر پار افریقہ کے بر اعظم میں واقع ہے سمندر کا نام بحیرۂ قلزم ہے آج کل یہ ملک ایتھوپیا کہلاتا ہے اس زمانے میں حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا اس وقت جو بادشاہ حبشہ پر حکومت کرتا تھا وہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھا لیکن بہت نیک دل تھا اور انصاف پسند تھا دوسرے مذہب کے لوگوں پر خود ظلم کرتا نہ کسی اور کو ان پر ظلم کرنے دیتا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے ابراہیم اور لوت علیہ السلام کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی ہجرت کے معنی ہیں جدائی ہجرت کا مطلب ہے اپنا وطن اور گھر بار چھوڑ کر کسی دوسرے ملک یا شہر میں اس لیے جانا کہ اپنے دین کو بچایا جا سکے اور کسی ڈر یا رکاوٹ کے بغیر اللہ کی بندگی کی جا سکے دین کی خاطر اپنا پیارا وطن اور گھر بار چھوڑنا بہت بڑی قربانی ہے اس کا بہت زیادہ ثواب ہے ان مسلمانوں کو ابھی حبشہ گئے تین ماہ ہی گزرے تھے کہ ان تک یہ خبر پہنچی کہ مکے کے سبھی کافر مسلمان ہو گئے ہیں یہ خبر سن کر انہیں بہت خوشی ہوئی سب مکے کی طرف واپس پلٹے عثمان غنی اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بھی ساتھ تھی مکے کے پاس پہنچنے پر انہیں معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی اب انہوں نے واپس حبشہ جانا مناسب نہ سمجھا مکے کے سرداروں میں سے کسی نہ کسی کی پناہ حاصل کر کے مکے میں داخل ہو گئے مکے میں وہی حال تھا مسلمانوں پر خوب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے جب ان کی سختیاں حد سے بڑھ گئیں تو اگلے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہدایت فرمائی کہ مسلمان ہبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں اس مرتبہ ایک سو دو مسلمان مرد اور عورتیں ہجرت پہنچ کر یہ لوگ ام اور چین کی زندگی بسر کرنے لگے قریش نے اپنے آدمی ہبشہ بھیج کر کوشش کی کہ نجاشی ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دے لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اس طرح یہ لوگ کئی سال وہاں رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی طرف حجرت کرنے سے کچھ عرصہ مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ حجرت کر کے یسرپ چلے جائیں یسرپ مکے کے شمال میں قریب چار سو اکیس کلو دور ایک بہت پرانا شہر تھا وہاں کے رہنے والے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یسرپ آنے کی دعوت دی اور یہ عزم کیا کہ وہ مرتے دم تک آپ کی حفاظت اور مدد کریں گے ان کی دعوت قبول فرمائی لیکن خود یسرپ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے آپ نے اپنے پیارے ساتھیوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت دی اس طرح آپ کی اجازت سے مسلمانوں نے ہجرت شروع کی اور سوائے چند ایک مسلمانوں کے سب مدینے پہنچ گئے عثمان اور رقیہ نے بھی اس زمانے میں مدینے کی طرف ہجرت کی اس تیسری ہجرت میں ان کے ساتھ ان کے بیٹے عبداللہ بھی تھے یہ حبشا میں پیدا ہوئے تھے یسر پہنچ کر عوث بن ثابت انساری کے مہمان بنے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے وہاں پہنچے اور یسرف کو مدینہ تن نبی کہا جانے لگا یعنی نبی کا شہر اس کے بعد صرف مدینہ نام رہ گیا مدینے میں مسلمانوں کو پانی کی سخت تکلیف تھی سارے شہر میں صاف اور میٹھے پانی کا صرف ایک کونہ تھا. اس کا نام بیرا تھا کنویں کا مالک ایک یہودی تھا وہ پیسے لیے بغیر اس کنویں سے پانی نہیں لینے دیتا تھا عثمان نے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے خریدنا چاہا یہودی فروخت کرنے پر آمادہ نہ ہوا بڑی مشکل سے بارہ ہزار درہم میں کنویں کا آدھا حصہ بیچنے پر رضامند ہوا یہ اس طرح طے ہوا کہ ایک دن یہودی کی پانی لینے کی باری ہوگی ایک دن سیدنا عثمان کی جس دن سیدنا عثمان کی باری ہوتی تھی مسلمان اتنا پانی بھر کر رکھ لیتے تھے کہ دو دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا جب اس یہودی نے دیکھا کہ اب اسے کنویں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو اس نے کنویں کا باقی نصف حصہ بھی فروخت کر دیا یہ حصہ بھی سیدنا عثمان نے خرید لیا اور سارا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اب کوئی روک ٹوک نہ رہی مسلمان جس وقت چاہتے پانی لے سکتے تھے آپ نے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے بیس ہزار درہم میں خریدا بھائی چارہ کراتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس بن ثابت کو آپ کا بھائی انصاری ہجرت کے بعد آپ ہاں اونچے رتبے کے صحابی تھے صاحب کی لڑائی میں شہادت پائی ابتدا میں مسجد نبوی بہت چھوٹی سی تھی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا ساتھ والی زمین مسجد کے لیے خرید لی جائے آپ نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو اس زمین کو خرید کر مسجد میں شامل کر دے اور بدلے میں جنت لے لے اس پر سیدنا عثمان فوراً آگے بڑھے دس ہزار درہم میں زمین خرید کر مسجد کے لیے پیش کر دی ہجرت کے دوسرے سال رمضان میں بدر کی لڑائی پیش آئی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور عثمان کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا سخت بیمار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دیکھ بھال کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینے میں چھوڑا اور ان سے فرمایا تمہیں اس شخص کے برابر سواب ملے گا جو لڑائی میں شریک ہوگا تم یہاں رہ کر رقیہ کی تیمار داری کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اور قریبی صحابی عثمان بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی مدینے میں چھوڑا تاکہ وہ تیمارداری کے سلسلے میں عثمان رضی اللہ عنہ کی مدد کریں جس روز بدر کا مارکہ ہوا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اسی روز مدینے میں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے بہت صدمہ پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لائے بیٹی کے انتقال کی اطلاع ملی بہت صدمہ محسوس ہوا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے رقیہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر تشریف لے گئے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو تسلی دی مال غنیمت میں سے ایک مجاہد کے برابر انہیں حصہ دیا اور فرمایا تمہارا ثواب بھی کسی دوسرے سے کم نہیں ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت غمگین رہنے لگے کہا کرتے تھے افسوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلسوم رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے کر دیا یہ نکاح ہجرت کے تیسرے سال ربیع اول کے مہینے میں ہوا اس کے دو مہینے بعد کلسوم رضی اللہ عنہ کی رخصتی ہوئی ہجرت کے تیسرے سال شبوال کے مہینے میں, پہ اس لڑائی میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شرکت کی دوسرے مسلمانوں کی طرح بہادری سے لڑے درے پر مقرر پچاس سوار جب اس درے سے ہٹ گئے اور کافروں نے اس طرف سے اچانک حملہ کیا تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صدمے سے ندھال ہو کر اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے پھر جب مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تب سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے غزوہ خندق میں بھی آپ رضی اللہ عنہ نے بھرپور حصہ لیا پھر خندق کی حفاظت کے لیے جن صحابہ کو معمور کیا گیا ان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے مسلمانوں کعبے سے بہت محبت تھی جب سے ہجرت کر کے آئے تھے کعبے کی زیارت نہیں کر سکے تھے ہجرت کے چھٹے سال زیقات کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو صحابہ کو ساتھ لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے ان میں سیدنا عثمان بھی شامل تھے آپ کا ارادہ عمرہ کرنے کا تھا مکے میں قریش کو خبر ہوئی کہ مسلمان مکے کی طرف آ رہے ہیں تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے ان کے بہت سے نوجوان مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے نکل پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے راستہ بدل لیا اور مکے سے چند میل دور ہدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے اور یہیں پڑاؤ ڈال دیا ہدیبیا سے آپ نے قریش کو پیغام بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے بلکہ صرف کعبے کی زیارت کے لیے آئے ہیں عمرہ کے بعد ہم واپس مدینے چلے جائیں گے قریش نے اس پیغام کے جواب میں طائف کے ایک رئیس عروہ بن مسود کو بات چیت کے لیے بھیجا اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عروہ بن مسود سے بھی یہی کہا کہ ہم لڑنے کی نیت سے نہیں آئے صرف عمرہ کریں گے عروہ بن مسود نے واپس جا کر قریش سے کہا بھائیو میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ہوں قیسر و قسرہ اور نجاشی کے درباروں میں گیا ہوں لیکن میں نے کسی بادشاہ کی اتنی عزت ہوتے نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اللہ کی قسم جب آپ تھوکتے ہیں تو آپ کے ساتھ اپنے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں تھوک ان میں سے کسی کی ہتھیلی پر پڑتا ہے وہ اس کو اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتا ہے جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو سب اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑتے ہیں جب آپ وزو کرتے ہیں تو اس وضو کے پانی کے حصول کے لیے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے لڑ پڑیں گے آپ کے ہاں جب کوئی بات کرتے ہیں تو بالکل آہستہ اور پس آواز میں. آپ کی عظمت کے پیش نظر آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے میرے خیال میں تو بہتر یہی ہے کہ تم مسلمانوں سے سلح کر لو قریش نے ان کی بات نہ مانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے پاس ایک کاسد کو بھیجا قریش نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی اب آپ نے عثمان غنی کو بھیجا اور قریش کو پیغام دیا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ کعبے کی زیارت کے لیے قربانی کے جانور ساتھ لے کر آئے ہیں تواف اور قربانی کر کے ہم واپس چلے جائیں گے سیدنا عثمان سے ان کے قریبی تعلقات تھے اس پر انہوں نے کہا آپ عمرہ کر لیں ہم دوسرے مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے سیدنا عثمان نے جوا دیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا اس پر کافروں نے انہیں مکہ میں روک لیا ادھر یہ خبر پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے واپس نہ آنے کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی اس خبر پر یقین ہو گیا انہیں شدید صدمہ ہوا غصہ بھی بہت آیا وہ سب کافروں سے بدلہ لینے کے لیے بے چین ہو گئے حالت اس وقت یہ تھی کہ مسلمان صرف چودہ سو تھے لڑائی کا سامان پاس نہیں تھا ان کے پاس صرف تلواریں تھیں دوسری طرف دشمن پوری تیاری کے ساتھ ان پر حملہ کر سکتا تھا وہ ہزاروں تھے اور اپنے گھر میں تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ تو اپنے رب پر تھا آپ نے ببول کے ایک درخت کے نیچے اپنے تمام صحابہ سے بیعت لی کہ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے لڑیں گے مرتے دم تک پیچھے نہیں ہٹیں گے سیدنا عثمان کی طرف سے آپ نے خود اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھ کر بیعت کی مطلب یہ کہ آپ نے اپنے دوسرے ہاتھ کو سیدنا عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور فرمایا اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے اس بیعت کو بیعتِ رضوان کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں شریک ہونے والوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کا اعلان فرمایا یہ اعلان قرآن کریم کی سورہ فتح میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیت کر رہے تھے گویا جن لوگوں نے اس وقت یہ بیت کی اللہ ان سے خوش ہو گیا اس سے بڑی خوش بختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ خوش ہو جائے اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ قرار دے کر اس بیت میں انہیں بھی شامل کر لیا تھا تاکہ شہادت کے بہت بڑے مرتبے کے ساتھ ساتھ وہ ان لوگوں میں بھی شامل ہو جائیں جن سے اللہ راضی ہو گیا بیحت کے بعد مسلمان لڑائی کی تیاری کر رہے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے انہیں زندہ سلامت دیکھ کر مسلمان بہت خوش ہوئے ادھر مسلمانوں کے جوش اور جذبے کی کیفیت دیکھ کر کافر مسلمانوں سے سلح پر آمادہ ہو گئے انہوں نے چند شرائط پر مسلمانوں سے سلح کر لی ایک معاہدہ لکھا گیا اس میں یہ تمام شرائط درج کی گئیں اس معاہدے کا نام سلح مشہور ہوا اور یہ بیعت بی رضوان کے نام سے مشہور ہوئی معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر چلے جائیں اگلے سال ذیقات کے مہینے میں قریش تین دن کے لیے مکے سے نکل جائیں گے مسلمان ان دنوں میں عمرہ کر لیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ واپس چلے گئے بیعت رزوان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ خیبر کی لڑائی میں شریک ہوئے یہ لڑائی ہجرت کے ساتھمیں سال محرم کے مہینے میں پیش آئی فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خیبر میں زمین کا ایک حصہ عنایت فرمایا ہجرت کے آٹھویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابہ کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے ان میں سیدنا عثمان غنی بھی شامل تھے مکے کی فتح کے بعد ہنین کی لڑائی میں بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شرکت کی اس کے بعد تبوب کی لڑائی کا واقعہ پیش آیا روم کا بادشاہ مدینے پر حملہ کرنا چاہتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کرنے کا ارادہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد سے بھی مدد کے لیے مسلمانوں کو بلا لیا اس طرح ایک بڑا لشکر جمع ہو گیا اتنے بڑے لشکر کے لیے خوراک سازو سامان ہتھیاروں اور سواریوں کا انتظام ایک مسئلہ تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے دل کھول کر چندہ دینے کا اعلان کیا اور فرمایا کہ ایسا کرنے والوں کے لیے جنت ہے مسلمانوں نے اس موقع پر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کا نصف سامان لے آئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے چالیس ہزار درہم دیئے باقی صحابہ نے بھی جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن تھا روپیہ اور سامان دیا عورتوں نے اپنے زیور اتار کر ڈھیر کر دیے اس روز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تو حد ہی کر دی ہوا یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے لیے قافلہ تیار کیا تھا جس میں پالان اور کجاوے سمیت دو سو اونٹ تھے تقریبا 30 کلو کے قریب چاندی تھی آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا اس کے بعد پھر ایک سو اونٹ پالان اور کجاوے سمیت صدقہ کیا اس کے بعد ایک ہزار دینار جو تقریباً ساڑھے پانچ کلو سونے کے برابر ہے نقد لے کر آئے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش مبارک میں بکھیر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے پلٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں ضرر نہ ہوگا جس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا اور صدقہ کیا یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ نو سو اونٹ اور ایک سو گھوڑوں تک جا پہنچی غزوہ تبوک کے سفر کے موقع پر بھی عثمان رضی اللہ عنہ ساتھ تھے واپسی پر ام کلثوم رضی اللہ عنہا چند دن بیمار رہ کر وفات پا گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عثمان رضی اللہ عنہ کو شدید صدمہ پہنچا ہجرت حجرت کا سال شروع ہونے سے تین دن پہلے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ایرانی غلام ابو فیروز نے ان پر خنجر سے وار کیے اس پر وہ سخت زخمی ہو گئے جب انہیں بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو 6 صحابہ کے نام تجویز کیے اور فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لینا ان چھ صحابہ کے نام یہ ہیں عثمان، علی، تلہا، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہم نے یکم محرم کو وفات پائی اس کے بعد دو دن تک خلافت پر بات ہوتی رہی آخر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا۔ خلافت کے وقت عمر 70 برس سے زیادہ تھی۔ اپنی شہادت تک تقریبا 12 سال خلیفہ رہے۔ اس عرصے میں کئی نئے ملک اور علاقے فتح ہوئے۔ اسلامی حکومت کا رقبہ لاکھوں مربع میل بڑھ گیا۔ ایک شاندار بحری بیڑا تیار ہوا۔ ان کے زمانے میں آذربائیجان سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر دوبارہ فتح ہوا اسی طرح آرمینیا فتح ہوا ستائیس ہجری کو سیدنا عبداللہ بن سعاد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے افریقہ پر چڑھائی کی اس طرح ترابلس، قبرس، تبرستان اور جرجان کے علاقے فتح ہوئے انتیس ہجری میں تو گویا فتوحات کا سلاب ہی آ گیا کچھ علاقوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بغاوت شروع کر دی تھی ان کو بھی دوبارہ فتح کیا گیا چنانچہ فارس، مرب، بلخ اور حرات تک سارے علاقے فتح کر لیے گئے سیستان تخار ترکستان فتح ہوئے ترکستان ایران اور چین کے درمیان واقع ہے تالکان فاریاب اور جزجان کو سخت لڑائیوں کے بعد فتح کیا گیا بہت سے علاقے اسلام کے پرچم تلے آ گئے یہاں تک کہ اسلامی حکومت کی سرحد چین کی سرحد سے جا ملی ایک سالار رحمان بن سامورہ رضی اللہ عنہ بلوچستان تک آ پہنچے اور اس کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا اس زمانے میں بلوچستان نام کا کوئی صوبہ نہیں تھا اس علاقے کو سندھ کا حصہ سمجھا جاتا تھا پھر پورے ایران کو فتح کر لیا گیا کابل سمیت وہ تمام علاقے اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے جو آج کل افغانستان بلوچستان اور وسط ایشیا کا حصہ ہیں ایران میں آئے دن بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران کا آخری آتش پرست حکمران یزد ابھی زندہ تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ بھاگ کر ترکستان چلا گیا تھا سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ خراسان اور پھر سیستان پہنچا مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی لیکن اسلامی لشکر نے دونوں جگہ اس کی بغاوت کو کچل دیا خود یزدگرد ایک پنچکی والے دہاتی کے ہاتھوں مارا گیا یہ واقعہ عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آٹھنے سال پیش آیا اس کے بعد ایران میں بغاوتوں کا سلسلہ رک گیا اس کے بعد روم کے بادشاہ کانسٹینس نے شام اور مصر پر حملے کا ارادہ کیا وہ پانچ سو جنگی جہازوں کے بحری بیڑے کے ساتھ اسلامی ساحلوں کی طرف بڑھا لیکن اسلامی لشکر نے اسے زبردست لڑائی کے بعد شکست فاش دی رومی دم دبا کر بھاگے بھاگنے والوں میں ان کا بادشاہ بھی تھا اس جنگ کو مستولوں والی جنگ کہا جاتا ہے اس طرح رومیوں کا غرور خاک میں مل گیا رومی بحری بیڑے کا روب ہمیشہ کے لیے خاک میں مل گیا سمندری لڑائی میں مسلمانوں کی یہ جیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے کا اتنا عظیم و شان کارنامہ ہے کہ ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے کی فتوحات دو قسم کی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو علاقے فتح ہوئے تھے ان میں سے کچھ باغی ہو گئے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دورے خلافت میں ان ان علاقوں علاقوں کو پھر سے فتح کیا گیا اس طرح ان علاقوں پر دوبارہ اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا ان میں آزر آرمینیا ہمدان رے خوراسان اور اسکندریہ وغیرہ کی بغاوتوں کا کچلا جانا شامل ہے دوسری قسم کی فتوحات وہ ہیں جو مسلمانوں نے نئے علاقے فتح کیے ان میں افریقہ یعنی ترابلس مراکش الجزائر تیونس کے علاقے نیز ان کے علاوہ قبرس, تبرستان, جرجان, افغانستان ترکستان اور قفقاز وغیرہ فتح ہوئے قفقاز کو کوہ کاف بھی کہا جاتا ہے ایران کے بہت سے علاقے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہو چکے تھے کچھ باقی تھے مثلاً توس بحق نیشاپور، بلخ وغیرہ یہ سب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے بحری بیڑے کی فتح کے بعد مسلمان بحیرہ روم پر چھا گئے دنیا کی ایک زبردست بحری طاقت بن گئے شام کے والی سیدنا امیر معاویہ نے سیدنا عثمان کی توجہ اس طرف دلائی کہ ہمیں ہر وقت رومیوں کی طرف سے بحری حملے کا خطرہ رہتا ہے ان کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس بھی بحری بیڑا ہونا چاہیے اس پر انہوں نے بحری بیڑا تیار کرنے کا حکم دیا سیدنا امیر معاویہ نے مصر کے والی عبداللہ بن سعد کے ساتھ مل کر ایک عظیم و شان بحری بیڑا تیار کیا جس میں کئی سو جنگی جہاز تھے جہاز بنانے کا پہلا کارخانہ مصر میں قائم ہوا. بحری بیڑے کے ساتھ بحری فوج بھی قائم کی گئی اس بیڑے کا نصف حصہ شام اور نصف مصر کے ساحل پر رہتا تھا جلد ہی مسلمانوں کی بحری طاقت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے قبرص کے جزیرے کو فتح کر لیا پھر مستوروں والی لڑائی میں رومی بحری بیڑے کو شکست دی یہ شکست اس قدر زبردست تھی کہ پھر مدت دراز تک رومیوں کو اسلامی ملکوں پر حملہ کرنے کی ضرورت نہ ہوئی سیدنا عثمان نے اپنے زمانے میں رفاہ عامہ یعنی عام لوگوں کی بھلائی کی بے شمار کام کیے ان میں سے کچھ یہ ہیں نجد کے راستے پر ایک شاندار سرائے بنوائی اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بازار بسایا میٹھے پانی کا ایک کنواں کھودوایا خیبر کی طرف سے کبھی کبھار سیلاب آتا تھا مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک بند تعمیر کرا دیا تاکہ سیلاب کا رخ مدینے کی طرف نہ ہو نہر کھدوا کر بھی اس کا رخ موڑا گیا اس بند کو بندے محضور کہا جاتا ہے کوفے میں مسلمانوں کے لیے ایک عظیم و شان مہمان خانہ بنوایا پورے ملک میں اونٹوں اور گھوڑوں کی پرورش کا بہت اچھا انتظام کیا ان کے لیے جگہ جگہ چراگاہیں بنوائی ان کے قریب چشمے بنوائے بس چراگاہیں اتنی بڑی تھیں کہ ان میں کئی کئی ہزار اونٹ اور گھوڑے پرورش پاتے تھے ان چراگاہوں کی نگرانی کرنے والوں کے لیے ان کے ساتھ مکان بنوائے مدینے کی طرف آنے والے تمام راستوں کو اچھے طریقے سے بنوایا تاکہ مسافروں کو کوئی تکلیف نہ ہو ان پر جگہ جگہ چوکیاں اور سرائے بنوائیں چشموں کے پانی کا انتظام کیا سڑکیں بنوائیں ندی نالوں اور دریاؤں پر پل بنوائے مختلف شہروں میں مساجد تعمیر کروائیں آپ کے زمانے میں مدینے میں ایک بڑا بیت المال تھا اس کے علاوہ ہر صوبے میں ایک بیت المال ہوتا تھا یہ گویا سرکاری خزانے تھے ان سے حقداروں کو حق دیا جاتا محتاجوں کی مدد کی جاتی بے شمار نئے علاقے فتح ہونے کی وجہ سے ملک کی آمدنی بہت بڑھ گئی تھی چنانچہ جن لوگوں کو بیت المال سے وظیفے ملتے تھے ان میں ایک سو درہم کا اضافہ کر دیا گیا رمضان میں ایک ایک درہم بیت المال سے دیا جاتا تھا اس کے علاوہ انہیں کھانا بھی دیا جاتا مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے جگہ جگہ قاضی مقرر تھے قاضی عالم لوگوں کو مقرر کیا جاتا تھا انہیں معقول تنخائیں دی جاتی قاضی حاکم کے ماتحد نہیں ہوتے تھے اس طرح وہ ہر مقدمے کا فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق کرتے تھے ان پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا تھا بڑے بڑے شہروں میں مفتی بھی تھے قاضی حضرات کو کسی مسئلے میں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ مفتیوں سے فتوہ طلب کرتے ان کے فتوہوں کے مطابق فیصلہ کرتے حکومت کے کاموں میں سیدنا عثمان بڑے بڑے بزرگ صحابہ سے مشورے لیتے تھے آپ ساری زندگی اپنے مال سے دین کی خدمت کرتے رہے ایک خدمت یہ تھی کہ تمام مسلمانوں کو پرانے پاک کی ایک قرآ پر جمع کر دیا حرم شریف میں توسیع کروائی ارد گرد کے مکانات خرید کر یہ کام کروایا آپ نے خانہ کعبہ پر پہلی بار نہایت قیمتی خلاف چڑھایا اس سے پہلے معمولی غلاف ہوتا تھا مسجدوں میں خوشبو کی دھونی آپ کے زمانے سے شروع ہوئی تبلیغ اور اشاعت کا بہت خیال رکھتے تھے دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے مختصر یہ کہ آپ کے دور میں بہت شاندار کام ہوئے اسلام نے بہت ترقی کی لیکن افسوس آپ کی خلافت کے آخری چند سال بہت مشکلات میں گزرے اس کی وجہ وہ فتنے تھے جو اندر ہی اندر پک رہے تھے سلگ رہے تھے فتنوں کی یہ آگ پھر بھڑک اٹھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف فتنے برپا کرنے والے وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن اصل میں وہ مسلمان نہیں تھے انہوں نے مسلمانوں کا روپ دھار لیا تھا اور یہ روپ انہوں نے دھارا ہی اس لیے تھا کہ مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھرا کریں ان کے خلاف سازشیں کریں جگائیں انہیں آپس میں لڑا دیں تاکہ کمزور کمزور سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشوں کا بازار جن لوگوں نے گرم کیا ان کا سردار عبداللہ اللہ بن سبا تھا یہ یہودی نسل کا ایک مکار آدمی تھا پرہیزگاری کا لباس اوڑ رکھا تھا لوگ اس کی باتوں میں آتے چلے گئے بے شمار گورنروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا وہ ان کے ہر کام میں نقص نکالنے لگا ان پر بے جا الزامات لگانے لگا بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان میں گی نہیں آئی تھی لوگ بھی شک میں پڑ گئے کہ کہیں واقعی تو ایسا نہیں ہے ایسے لوگوں میں بھی بے چینی پھیل گئی پھر بے چینی کی یہ لہر مدینے کے لوگوں تک جا پہنچی عبد اللہ بن سبا اور اس کے حامیوں نے فتنے اور سازش کی یہ آگ الزامات کے ذریعے لگائی اس نے الزام لگایا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے انہیں بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کر رکھا ہے انہوں نے بیت المال سے بڑی بڑی رقمیں ایسے لوگوں کو دیں جو ان کے حقدار نہیں تھے بلکہ زیادہ تر ان کے رشتہ دار تھے ترابلس کی جنگ سے جو مال غنیمت حاصل ہوا اس کا پانچواں حصہ بیت المال کا حق تھا لیکن انہوں نے مصر کے گورنر عبداللہ اللہ بن سعد کو دے دیا جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک یہ باتیں پہنچی تو انہوں نے بھرے مجمع میں ان الزامات کے یہ جوابات دیے میں نے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ لائق بہادر اور بھروسے کے قابل سمجھ کر اونچے عہدوں پر مقرر کیا ہے میں اپنے خاندان والوں سے واقعی محبت کرتا ہوں لیکن ان کی خاطر ظالم نہیں بن سکتا میں ان کے صرف وہی حق ادا کرتا ہوں جو واجب ہیں ان کو دل کھول کر دیتا ہوں تو بیت المال سے نہیں اپنے ذاتی مال میں سے دیتا ہوں مسلمانوں کا مال میں اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں اور نہ کسی دوسرے کے لیے ترابل اس کی لڑائی میں عبد اللہ بن سعد اسلامی فوج کے سپاہ سالار تھے میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ لڑائی میں کامیاب ہوئے تو غنیمت کے مال کا پانچواں حصہ آپ کو دیا جائے گا فتح کے بعد میں نے اپنے وعدے کے مطابق یہ حصہ انہیں دیا لیکن جب دوسرے مسلمانوں نے اس بات کو پسند نہ کیا تو میں نے یہ حصہ ان سے لے کر بیت المال میں جمع کرا دیا اب اس میں اعتراض والی بات کون سی رہ گئی اس کے علاوہ ان پر ایک چراہ کے بارے میں بھی الزام تھا یہ چراہ گاہ مدینے کے قریب بنائی گئی تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو حکومت کی ملکیت قرار دیا عام لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے سے روک دیا اس الزام کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ اس چراہ گاہ کو مجھ سے پہلے ہی سرکاری بنا دیا گیا تھا تاکہ سرکاری گھوڑے اور اونٹ وہاں چر سکے میں نے اس میں آم لوگوں کو مویشی چرانے سے نہیں روکا میرے پاس تو صرف دو اونٹ ہیں جو میں نے حج کے لیے رکھ چھوڑے ہیں خلافت سے پہلے میں سب سے زیادہ اونٹوں اور بکریوں کا مالک تھا اب ان اونٹوں کے سوا میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے یعنی میں اس چراہ گاہ میں اپنے مویشی نہیں چراتا ان کے علاوہ عثمان پر اور بھی ایسے الزامات لگائے گئے تھے جن کی سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں تھی بعض باتوں کا بتنگڑ بنا دیا گیا تھا ادھر فساد پھیلانے والے لوگ کسی بات کے جواب پر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے ان کی تو بس ایک ہی ضد تھی کہ سیدنا عثمان کو خلیفہ نہ رہنے دیا جائے جب یہ لوگ دوسروں کو کلم کھلا بغاوت پر ابھارنے لگے تو سیدنا عثمان نے صوبوں کے تمام گورنروں کو مدینے میں طلب کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اس شورش کو کیسے رفا کیا جائے بعض نے رائے دی کہ فساد پھیلانے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں لیکن سیدنا عثمان بہت نرم مزاج تھے ایسا کرنا پسند نہ کیا دوسری کسی رائے پر بھی اتفاق نہ ہو سکا سارے گورنر اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس روانہ ہو گئے ان کے جانے کے بعد سیدنا عثمان نے شورش دور کرنے کے لیے تین کام کیے ایک یہ کہ کوفے کا گورنر سعید بن آس کی جگہ بزرگ صحابی ابو موسا اشری کو مقرر فرمایا کیونکہ کوفے کے باغی سعید بن آس کے دشمن بن چکے تھے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ابو موسا اشری کو کوفے کا گورنر بنایا جائے دوسرا یہ کہ چند صحابہ کو تمام صوبوں میں یہ تحقیق کرنے کے لیے بھیجا کہ لوگوں کی جائز شکایات کیا ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے تیسرا یہ کہ ملک بھر میں اعلان کرا دیا کہ جس کسی کو مجھ سے یا میرے کسی حاکم سے کوئی شکایت ہو وہ حج کے موقع پر پیش کرے میں یہ شکایت دور کر دوں گا اور ظالم سے مظلوم کا حق دلاؤں گا جس وقت سیدنا عثمان حالات کو سدھارنے کی یہ کوششیں فرما رہے تھے این اس وقت دوسری طرف مصر کوفہ اور بسرہ کے سازشی لوگوں نے آپس میں خطوط لکھ کر خفیہ طریقے سے طے کیا کہ اچانک مدینے پہنچ کر سیدنا دنا عثمان سے تلوار کے زور پر اپنے مطالبات منوائے جائیں آخر یہ لوگ جن کی تعداد ہزاروں میں تھی ایک ہی وقت مدینے پہنچے شہر سے دو تین میل دور پڑاؤ ڈالا پہلے ان لوگوں نے مدینے کے سب سے بزرگ صحابہ علی، طلحہ، زبیر اور سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہم کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی لیکن چاروں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اس کے بعد سیدنا علی جناب عثمان کی طرف سے باغیوں کے پاس گئے اور ان کے ایک ایک الزام کا جواب دے کر انہیں واپس جانے کی ترغیب دی ساتھ ہی انہیں یقین دلایا کہ سیدنا عثمان تمہارے جائز مطالبات ماننے کے لیے تیار ہے اس پر سارے باغی واپس جانے پر رضامند ہو گئے اور اپنے اپنے مدینے کی گلیاں گھوڑوں کی ٹاپوں اور انتقام انتقام کی آوازوں سے گونج اٹھی لوگ گھبرا کر باہر نکلے انہوں نے دیکھا کہ مصری باغیوں کی جماعت پھر واپس آ گئی ہے سیدنا علی آگے بڑھے اور ان سے واپس آنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم واپس جا رہے تھے راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو مدینے کی طرف سے آ رہا تھا اور بڑی تیزی سے مصر کی طرف جا رہا تھا ہمیں اس کی چال ڈھال سے شبہ گزرا روک کر اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس سے ایک خط ملا وہ خط مصر کے گورنر کے نام تھا خط امیر المومنین اسمان کی طرف سے تھا اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو لوگ مدینے سے مصر واپس آ رہے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے خط پر سیدنا عثمان کی موہر بھی لگی تھی اس خط کو دیکھ کر ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے اب ہم اس دھوکے کا انتقام لینے کے لیے واپس آئے ہیں جب یہ معاملہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا گیا تو وہ بہت حیران ہوئے اور قسم کھا کر کہا نہ میں نے یہ خط لکھا نہ کسی سے لکھوایا اس پر لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ خط سیدنا عثمان کے مشیر مروان بن حکم نے ان کی اجازت کے بغیر لکھا ہے ادھر باغی تو فساد پر تلے ہوئے تھے انہوں نے کہا خط چاہے کسی نے لکھا ہو اس کے ذمہ دار خلیفہ ہی ہیں اس لیے وہ خلافت سے الگ ہو جائیں اسی دوران میں کوفہ اور بسرہ کے لوگ بھی واپس آ گئے ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگوں کے راستے تو الگ الگ ہیں پھر تم کس طرح راستے سے پلٹ آئے ہو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور مصریوں میں شامل ہو گئے سید عثمانی غنی رضی اللہ عنہ نے باغیوں کو جواب دیا جب تک مجھ میں جان ہے خلافت سے الگ نہیں ہوں گا میں تمہاری ہر جائز شکایت کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن تمہارے کہنے سے خلافت کی کمیز کو نہیں اتاروں گا اس لیے کہ یہ قمیص مجھے اللہ نے پہنائی ہے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے قمیص پہنائے گا پھر اسے اتارنے کے لیے لوگ آئیں گے تو اسے نہ اتارنا میں نہ تو تلوار کے زور پر خلیفہ بنا تھا اور نہ کوئی تلوار کے زور پر مجھے خلافت سے الگ کر سکتا ہے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کے مطابق آخری دم تک صبر کروں گا ان کا یہ جواب سن کر سارے باغی آگے بڑھے اور امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی کے گھر کو گھیرے میں لیا باغیوں نے ان کے گھر کو کئی دن تک گھیرے میں رکھا ان دنوں میں ان ظالموں نے بہت گھتیا حرکات کی ان کے گھر میں پانی اور خوراک تک جانے سے روک دیا ایک روز ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر سیدنا عثمان غنی تک جانے کی کوشش کی لیکن ظالم باغیوں نے ان کی بے ادبی کی اور آگے نہ جانے دیا ایک روز سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے چند آدمیوں کے ذریعے پانی کی تین مشکیں بھیجوائیں ان آدمیوں کو باغیوں نے روکا لیکن وہ لڑ بھیڑ کر اور کئی زخم کھا کر پانی کی مشقیں اندر لے جانے میں کامیاب ہو گئے ایک دو بار پڑوس کے گھروں سے بھی خوراک اور پانی کی مدد پہنچی لیکن یہ اتنی کم ہوتی تھی کہ بڑی مشکل سے ایک دو دن گزرتے تھے مدینے میں جتنے بھی بزرگ اور جلیل القدر صحابہ موجود تھے ان ان سب نے نے باغیوں باغیوں کو بہت سمجھایا لیکن باغیوں نے ان کا بھی لحاظ نہ کیا کوئی بات نہ مانی خود امیر المنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ باغیوں کو سمجھانے کی کوشش کی مکان کی چھت پر جا کر کئی مرتبہ ان کے سامنے بہت با اثر تقاریر کی انہیں یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدین تشریف لائے تھے تو مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ تھی آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص مسجد کے لیے زمین خریدے گا اسے جنت میں جگہ ملے گی میں نے ہی یہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کی تھی لیکن آج تم مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو ہجرت کے بعد سارے مدینے میں بس ایک ہی کنواں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی عام کرے گا اس کے لیے جنت ہے ہے علم نہیں ہے کہ میں نے ہی ایک خرید کر مسلمانوں کے حوالے کیا تھا لیکن آج تم نے مجھ پر اس کا پانی بند کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا کیا تم یہ بھی نہیں جانتے ان کی یہ تمام باتیں بھی پتھر دل باغیوں کو ہلا نہ سکی ان ظالموں نے امیر المومنین کے مکان کو آنے والے تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے تاکہ مدینے کے لوگ ان کی مدد کو نہ پہنچ سکیں پھر بھی سات سو بہادر مسلمان ہتھیار لگا کر کسی نہ کسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور امیر المومنین سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان باغیوں سے لڑیں اس پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کوئی شخص میرے لیے اپنا خون نہ بہائے لوگ واپس چلے گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی پسند نہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں وہ تمام مصیبتیں صبر اور شکر سے برداشت کرتے رہے لیکن گوارا نہ کیا کہ لوگ ان کی خاطر ایک دوسرے کا خون بہائیں ادھر مدینے میں یہ ہو رہا تھا ادھر مکے میں حج ہو رہا تھا اکثر لوگ حج کے لیے گئے ہوئے تھے باغی بھی یہ سوچ رہے تھے کہ حج کے بعد لوگ مدینے کا رخ کریں گے اور موقع ہاتھ سے نکل جائے گا چنانچہ وہ سیدنا عثمان کے قتل کا مشورہ کرنے لگے سیدنا عثمان کو ان کے ارادے کی خبر ہوئی تو انہوں نے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر باغیوں کے سامنے یہ تقریر کی لوگو آخر تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو اسلام تین صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کے قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا یا تو وہ اسلام لانے کے بعد اس سے پھر جائے یا شادی کے بعد بدکاری کرے یا کسی کو جان بوچھ کر قتل کرے اللہ کی قسم میں نے ان تینوں میں سے کوئی گناہ نہیں کیا پھر تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ باغیوں پر اس تقریر کا بھی کوئی اثر نہ حملہ کر دیا گھر کے بڑے دروازے پر حسن بن علی عبداللہ بن زبیر محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہم اور کچھ دوسرے نوجوان پہرا دے رہے تھے انہوں نے باغیوں کا زبردست مقابلہ کیا اور زخم کھا کر بھی انہیں اندر داخل نہ ہونے دیا اب چار باغی سات کے ایک مکان کے ذریعے دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے اس وقت سیدنا عثمان روزے سے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے ظالموں نے لوہے کی ایک سلاخ نیزے اور تلوار سے ان پر وار کیے ان کی زوجہ محترمہ سیدہ نائلا انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھی تو تلوار کے وار سے ظالموں نے ان کی انگلیاں کاٹ دی اس طرح ظالموں نے بیاسی سالہ امیر سگی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا انا لاہ وا <رَاجِعُم> انہیں شہید کر دیا جنہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کا خون بہانا پسند نہیں فرمایا تھا ورنہ وہ فوج بلا کر ان سب کو قتل کروا سکتے تھے ان کا خون قرآن کے ان الفاظ پر گرا فسا یقینی کا ہوم اللہ وہ جمعے کے دن کا تیسرا پہر تھا ان کی شہادت کی خبر سن کر لوگ سناٹے میں آ گئے ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی جنازہ رات کے وقت لے جایا گیا ڈر تھا کہ باغی ناش کی حرمتی نہ کریں اس مظلوم شہید کو بقی الغرقد المعروف جنت البقی میں دفن کیا گیا آپ بہت خوبصورت تھے ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنتے تھے لیکن ایسا لباس نہیں پہنتے تھے جس سے غرور پیدا ہو گھر کے افراد کو بھی ایسا لباس نہیں پہننے دیتے تھے غذا عام طور پر سادہ اور نرم کھاتے تھے اپنی روزی کپڑے اور غلے وغیرہ کی تجارت سے کماتے تھے بہت دھیانتدار اور کامیاب تاجر تھے اپنی دولت اللہ کے راستے میں لٹاتے رہتے تھے بہت زیادہ صفائی پسند تھے جس دن سے مسلمان ہوئے تھے ہر روز غسل فرماتے تھے خوشبو بہت پسند تھی فض نمازوں اور روزوں کی سختی سے پابندی کے علاوہ نفلی عبادت بھی بہت کرتے تھے اکثر تیسرے دن روزہ رکھتے رات کو صرف اتنا کھاتے کہ انسان زندہ رہ سکے بعض اوقات تو ساری رات عبادت میں گزار دیتے پرانے مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ شوق تھا تلاوت کے بغیر کوئی دن نہ گزرتا تھا ہر سال حج کے لیے جاتے آخری سال باغیوں کے محاصرے کی وجہ سے نہ جا سکے لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہی کی کتابت بھی کرتے تھے وہی نازل ہوتی تو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لکھنے کے لیے بلاتے قرآن کے بہت بڑے عالم اور حافظ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احادیث آپ کے ذریعے سے امت تک پہنچی شریعت کے مسائل سے بخوبی واقف تھے لوگ ان سے مسئلے پوچھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سیدہ ام کلسوم کی وفات کے بعد آپ نے کچھ اور نکاح بھی کیے نو یا سات بیٹیاں اور آٹھ بیٹے ہوئے دو بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے ان کے ایک بیٹے عبان نے شہرت پائی بنو امیہ کی حکومت میں اونچے عہدوں پر کام کیا حیا سی عثمان میں بہت زیادہ تھی حتیٰ کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے اللہ کا خوف بہت تھا موت قبر اور قیامت کا ہر وقت خیال رہتا آپ کی سخاوت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں وہ خیرات نہ کرتے ہوں وہ اللہ تعالی کے اس ارشاد کی مکمل تصویر تھے جو لوگ ضرورت مندوں کے لیے دل کو تنگ کیے بغیر اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہی کامیاب ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے عام کر دیا مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خریدی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ انہا سے شادی کا موقع آیا تو انہوں نے اپنی زرہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ چار سو اسی درہم میں بیچ دی عثمان رضی اللہ عنہ نے اس رقم کے ساتھ وہ زرہ بھی انہیں واپس تحفے میں دے دی تبوب کے موقع پر تو ان کی دریا دلی کی انتہا نہ رہی قہت کے موقع پر غلے سے لدے ہوئے اونٹ لوگوں میں تقسیم کر دیے ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے کسی جمعہ نہ کر پاتے تو آئندہ جمعہ دو غلام آزاد کرتے اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال سے اپنی ذات کے لیے ایک درہم بھی نہ لیا اگرچہ وہ کم از کم پانچ ہزار درہم ہر سال لینے کے حقدار تھے بارہ سالہ خلافت میں ساٹھ ہزار درہم گویا انہوں نے مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیے آپ رضی اللہ عنہ میں سادگی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے ایک مرتبہ ایک غلام نے سے قبول کر لی نہایت صابر تھے تمام مصیبتیں نہایت صبر سے برداشت کی اپنے حامیوں کو مخالفین پر تلوار نہ اٹھانے دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بے انتہا محبت تھی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چار دن کا فاقہ تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو فورن بہت سا آٹا، کھجوریں، ایک بکرا اور 300 درہم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے۔ انہوں نے یہ چیزیں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کی۔ تھوڑی دیر بعد کچھ روٹیاں اور بھونا ہوا گوشت بھی دے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اسمان یہ سامان دے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر گھر نہیں ٹھہرے فورن مسجد میں تشریف لے گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں تو بھی عثمان سے راضی ہو جا یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار دہرائے جس ہاتھ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اس ہاتھ سے ساری زندگی گندی چیز کو نہیں چھوا باغیوں کی شورش بڑھی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیشکش کی کہ آپ میرے پاس شام آ جائیں یہاں آپ ہر طرح سے محفوظ رہیں گے اس پر فرمایا چاہے میری گردن کٹ جائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو نہیں چھوڑ سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے اتنی ہی محبت تھی اس لیے اپنی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان دس صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ہی میں دے دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے عثمان رضی اللہ عنہ جنت میں میرے ساتھی ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چند قول یہ ہیں اس نے اللہ کا حق نہیں جانا جس نے لوگوں کا حق نہیں جانا حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے غریب کا ایک روپیہ خیرات کرنا دولت مند کے ایک لاکھ روپے خیرات کرنے سے بہتر ہے اپنے رب کے سوا کسی سے امید نہ رکھو گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے سب سے برا آدمی وہ ہے جو لوگوں کی برائیاں بیان کرتا پھرے اللہ تعالی سیدنا دنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر رحمتیں نازل فرمائے آمین